شاد ہے اس پر جو اللہ نے انہیں اپنی فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنی پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم